نرحن بالله نحمده ونستعينه من شرور ومن سيئات اعمالنا من الله فلا مضل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 وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار فأعوذ بالله السميع لليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها اِنَّ اللَّهِ محترم نوجوان یہ ہم نے آج کے موضوع کی مناسبت سے کی آیت نمبر بائیس تلاوت کی ہے اور آج اسی آیت کی روشنی میں گفتگو ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے آفر رات جانتے ہیں کہ ایمان کے چھ ارفان ہیں ان چھ ارکان میں سے ایک ارکا ایک بڑا اہم رکن ایمان بالقدر ہے امن تو بالله व ملائکتیہ و کتبہ و رسلہ و القدر خیرہ و شرہ بعد الموت یہ ایمان کے چھ ارکان ہیں اللہ پر ایمان رکھنا اللہ تعالی کی کتابوں پر ایمان رکھنا اللہ تعالی کے فرشتوں پر ایمان رکھنا اللہ کے تمام انبیاء اور پیغمبروں پر ایمان رکھنا اور ہر قسم کی اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھنا اور الموت اور مرنے کے بعد آخرت پر ایک آخرت کے دن اٹھائے جانے اور حساب کتاب یا بل پر ایمان رکھنا ان چھ ارکان میں سے ایک رکن ہے ایمان بالقدر ہے یعنی تقدیر پر ایمان رکھنا قضا و قدر پر ایمان رکھنا اللہ رب مین نے ہمیں قرآن پاک میں اور نبی علیہ السلاح اسلام نے تقدیر پر ایمان رکھنے کا کبلہ تاکیدی حکم دیا ہے بلکہ اپ نشاط فرمایا حضرت انا او جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نشاط فرمایا سنن ترمذی کی حدیث لا یؤمن عبد لا یؤمن عبد حتا یؤمن بالقدر خیره وشرہ حتا یعلم ان لم يكن اختیا وما اختاہو لم ہیں لا يؤمن ہیں حتى میں نا خیره قدرے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 وہ کبھی تننے والی نہیں تھی اس کو اس سے ہم کبھی بچ نہیں سکتے تھے اور جس سے ہم بچے ہوئے ہیں اس سے اس میں ہم کبھی مبتلا نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل قدر کو مضبوط کر دے اللہ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما لوگو اس زمین پر کوئی مصیبت آئے یا تمہارے جان اور مال پر کوئی مصیبت آئے تو مصیبت کوئی نیا فیصلہ فیسن, نئے فیصلے سے نہیں آئی ہے اللہ فی کتاب یہ آپ کرنے رکھنا لکھ دیا تھاار اور اللہ تعالیٰ کے لیے فیصلہ کر دینا اور لکھ دینا بہت ہی آسان ہے اس کے لیے تو بالکل معمولی سقام ہے اسی لیے حضرت علی نبی طالبہ تعالیٰ وغیرہ سے مروی ہے میرے بھائیوں یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے جو اللہ تعالی کے فیصلے اور کباب و قدر کے اعتبار سے ہمارے اوپر جو مصیبتیں جو بنائیں جو آفتیں آ جائے اس کو خندہ پیشانی کے ساتھ براد براد براد برد برد اس کو قبول کرنا چاہیے اس پر واضح کرنا شکوا شکایت کرنا ہائے ہائے کرنا یہ مناسب نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں سنن سنم ترمیہ یاد رکھو ان جگاری مدمل وہاں تمہارے اوپر جتنی بڑی مصیبت آتی ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی بڑا مصیبت میں جتنی بڑی تم پر مصیبت پریشانی آپ آتی ہے اگر اس پر تم صبر کرو گے تو اتنا ہی بڑا تمہارا اللہ تعالیٰ آج و ثواب بھی عطا کرے گی ہمیشہ یاد رکھو اگر چھوٹی پریشانی چھوٹی بڑا چھوٹی مصیبت پہ آپ صبر کریں گے تو چھوٹا جو ثواب ہے اور جتنے بڑے مصیمت, بڑی مصیبت اور تکلیف اور پڑا اور آدمائش میں آدمائش میں صبر کریں گے اتنا ہی بڑا اللہ تعالیٰ ثواب بھی دیتا ہے ہمیں حدیث یاد آئی نبی رہے سراب شاہ کے ساتھ بناتی جو انسان بلاؤ اور آفتوں اور, اور پریشانی کو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کام لیتا ہے تو قیامت کے دن نبی الحثراتے ہیں جب ایک ایسا انسان جس نے بلاؤ اور آفتوں میں صبر کیا ہے اور تحمل سے کام لیا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کے ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کو سواب دے رہا ہے اور جب ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو بہت بڑا پہاڑ ہوگا سب کے سامنے بتائیں گے اپن بات باہر آدمی جب نے نماز کا سواب دے دیا روزے کا سواب دے دیا حضروں کا سواب دے دیا اتنا بڑا پہاڑ نیکیوں کو جو مل رہا ہے یہ آفتوں اور مصیبتوں میں ہم نے جو تیرے اوپر پریشانی ڈالی تھی اس پر جو خواہش کرے گا اللہ اگر وصیتوں میں اور آفتوں میں صبر کرنے کا اتنا بڑا اگلے سواب تھا تو اس سے بڑی مصیبت میرے اوپر کیوں نہیں دنیا میں تو نے ڈال دیا تھا اللہ میری خواہش اور تمنا یہ ہے کہ ایمان کی راہ میں اسلام پر چلنے کی بنا پر تیری پڑی حاصل کرنے کے لیے ہمارے دوست کو ایک ایک بوٹیاں دوستیاں دشمنانے بھی ہماری کاٹ لیتے اور ہم صبر کرتے تو آج اس سے بھی بڑا وہ سواب ہمیں مل گیا ہوتا اور جو دیکھنے والے ہوں گے وہ کہیں گے کا بنا کرنے کو دے رہا ہے تمنا کریں گے کاش کی ہمیں زندہ ہی اللہ تعالیٰ کسی کو ہم پر مسلط کرتا اور زندہ ہی میری خار کو دھیر لیا ہوتا اور ہم سبر چکا ہوتا تو میرے بھائیو, انسان دنیا میں جب آتا ہے مصیبتیں آتی ہیں ہی, ہی, تکلیف اور پریشانیاں آتی ہیں ان کو اللہ تعالی کا فیصلہ اللہ تعالی کا حکم سمجھ کر کے ایک مومن کا صبر کرنا زد کرنا اور اس نیت سے عدو اس نیت سے سبر کرنا کہ نویئر ساتھ نماتے ہیں اے جتنی بڑی مصیبت آتی ہے اگر سبر کرو گے تو اتنا ہی بڑا تم کو اجرو سوال اللہ تعالیٰ دیکھا جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آزمائش نازل کر دیتے ہیں یہ بھی یاد رکھو ہمیشہ انسان گناہ کرتا ہے برائیاں کرتا ہے اللہ اس کے رسول کی ہے لیکن ایک, ایک, ایک شریعت کی پابندی کرنے والے مسلمان سے جب اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں تو اللہ اپنے محبوب بندوں کو بھی آزماتا ہے تو آج ماتا ہے میرے بھائیوں ایک دین دار انسان روز نماز کی پابندی کر رہا ہے شریعت کی پابندی کر رہا ہے یہ بڑی اہم بات ہے یا بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی نماز گے روزہ رکھیں گے حج کریں گے زکا دیں گے اپنے کئی بہت اچھے ہیں ان پر کوئی آزمائش آتی ہے تو ان کو یہ فکر ہوتی ہے میں سب ایک کام کرتا ہوں پھر اللہ میرے اوپر کو چال رہا ہے کوئی تمہارے اللہ تعالی ہمارے اوپر پریشانیاں گاڑ رہا ہے میرے بھائی کس نے کہا کہ پریشانی نہیں آتی اللہ تو فرماتے ہیں لوگوں ہی پر زیادہ اور آجمائش آتی ہیں آپ نے شاست مارا جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جس پر کوئی آفت آئی کوئی آزمائش آئی کوئی مصیبت, پر آئی اور اس نے اس مصیبت کو, اس کو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کا سمجھ کر کے راضی ہے اس پر ہم کیا کر سکتے ہیں اللہ کی مرضی اس نے ہمارے اوپر آتمائی نازل کی اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی خیر اور اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو ہوگا جو انسان ہاں وا ویلا کرنے کے بجائے شکوا شکایت کرنے کے بجائے انہ اللہ بڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر آ ہے پھر اللہ کے نشا فرماتے ہیں فلاح جب اللہ تعالیٰ نے آج کہ یہ بندہ میرے ناراض ہو جاتے ہیں اس لیے ہمارے اصلاح بڑی اچھی بات کہتے تھے اگر پتہ لگانا ہو کہ کس انسان سے اللہ راضی ہے اور کس سے خوش ہے کہتے تھے اگر کسی کو پتہ لگانا ہو کہ اللہ تعالی دنیا میں کس بندے سے راضی ہے اور کس سے ناراض ہے کہتے ہیں اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس بندے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے فیصلے پر نازل کریں مومن کو چاہیے صبر و تحمل سے کام لے صبر و تحمل سے مومن کام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا سوال ملتے ہیں حدیث کے اندر آتا ہے صحیح کے ساتھ حدیث مر ہے. اولاد مر جاتی ہے اس بچے کی روح کو دن کر لیے کتنا مشکل وقت ہوتا ہے جو ماں ہر وقت اپنے بچوں کو چھاتیوں سے لگائی ہو تھکاوٹ اس کی دور ہو جاتی ہے ایسا انسان ایسے ماں اللہ نے وہی کہا جو آپ نے ان کو حکم دیا ہے اور کہنے لگے ہی دن کے لیے اللہ نے اولاد سے نوازا تھا اب اتنے ہی دن کے بعد اگر اللہ نے اولاد کو لے لیا اس کی مرضی ہے وہی دینے والا تھا وہی اس نے اٹھا لیا اللہ کہنا نہ انہوں نے شکایت کیا نہ واویلا کیا اللہ کا رہسا سما ہیں <سؤال> اور بن جنگل محل کو پہلا لکھ دو کہ داخل ہو گئے انہوں نے اپنی اولاد کے وفات پر انہیں انہ ان اللہ تعالیٰ کے ہمد بیان کی تھی اس لیے اس کا نام بےکل حمد رکھ دو میرے بھائی لوگ مصیبتیں آتی رہتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے ہمیں پیشانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے کو قبول کرنا چاہیے الحمد للہ وقفاء اللہ, وقفا اللہ رسول اللہ, اللہ کے ساتھ رواتے ہیں بنانے آپ نہیں ان پر صبر کرنا آج مارس میں صبر و تحمل سے کام لینا یہ بہت بڑا عمل ہوتا ہے اور اس میں انسان کا بڑا فائدہ ہے مومن کا بڑا فائدہ ہے جانتے ہیں کہ میرے پاس مارا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں صرف مومن کو یہ شرف بخشا ہے کہ مصیبت ہو یا آرام و راحت ہو ہر حال میں مومن اللہ تعالی کے یہاں ثواب کا مستحق ہوتا ہے اگر آفیت میں ہے اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہے اور اگر مصیبت میں ہے تو اللہ تعالی کی ریتا کے لیے صبر سے کام لیتا ہے ہر حال میں مومن کو فائدہ ہی فائدہ ہے آپ نے ساتھ رمایا نے محنت ہے ایک مومن اور ایک مسلمان پر برابر آزمائشیں اور, ایک مومن برابر اور اللہ تعالی کی جانب سے آزمائش آتی رہتی ہے کبھی اولادینا کبھی خود اس کی ذات میں کبھی اس کی جان پر اس کے جسم پر کبھی اولاد پر آجاتے مومن جو نیک اور صالح انسان ہوتا ہے برابر اس پر آپ سے ہوتی ہے کبھی جان پر کبھی اولاد پر کبھی مال پر اللہ برابر مرد مومن کے جان اور مال میں اور اس کی اولاد میں اس کو آدمایا جاتا ہے اللہ یہاں تک کیوں دنیا کی زندگی ختم ہو آتا ہے تو اس کے نام میں ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا سارے برکت سے اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیا جاتا ہے جب انسان مرد ہے اور یہ مقام مرتبہ جو چیز آپ گئی ہے جو آپ کا نقصان ہوا ہے جو آپ کا خسارہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ بہتر چیز آپ کو دنیا ہی میں دے گا لیکن ضرورت ہے صحیح کی حدیث ہے آپاتے ہیں جب بھی کسی مرد مومن بھی کسی مسلمان مرد اور کوئی آفت کوئی مصیبت آتی ہے اور مصیبت آنے کے بعد کہتا ہے وہ جس کا حکم اللہ نے دیا ہے آیت کو پڑھنے کے بعد کہتا ہے اللہ سی مصیبتی واخلی فلی ایک پڑھتا ہے اور دوسرے اس دوا کو پڑھتا ہے تو آپ کو فی مصیبتی اللہ جرنی سی مصیبتی مصیبتی مصیبتی اللہ افرف اللہ منها تو اللہ نے وہ کر رکھا ہے جو چیز اس کی ختم ہوئی ہے اس سے بہتر چیز اس کو ہم کریں گے اللہ حضرت ابو میرا دل چاہا میں بھی پڑھوں لیکن میرے دہلی میں بات آئی کہ اللہ رسول نے فرمایا ہے جو چیز گئی ہے بہتر چیز ملے گی ابو سلمہ جیسا مرد تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے پھر مل سکتا ہے کہ گیا میں نے پوچھا کون تو کہا کہ میں آیا ہوں اللہ کے رسو سے شادی کا پرین بھیجا ہے کہ جا کر کے انکار کر دیا اللہ میں نہیں کی یہ یہ چاہی تھی کہ میں چھوٹا بیٹا لے کر کے رسول کی سوچکیت نہیں آؤں کام سوچ شادی نہیں کروں گی نبی فرمایا زینب ان کی بیٹی تھی, زینب کے بارے اللہ نکاح ہوا شادی ہی نہیں, زندگی بھر کی دعا کی برکت امتی کی بیوی تھی اللہ نے اس کی برکت سے ہمیں نبی کی بیوی بنا دیا میرے بھائی بنائے آفتے آتی رہتی ہیں مصیبتیں آتی ہیں ان پر صبر کرنا اللہ کا فیصلہ ہے،, ہے ابھی حال ہی امارات پر وہاں کے بسنے والوں پر جو کچھ آفتے جو آدمائی عیشائی ہے آتے ہیں احمد بن زائد کا انتقال ہوا اللہ تعالیٰ ان کی حسنات کو قبول فرمائے ان کی مفرت کو ان کی مفرت کرے اور ان کے ریکیاں اور ان کے اچھے آماد اللہ تعالی قبول فرمائے اور آئندہ کیلئے جاریہ کے لیے سب کے جالیہ کے توبہ باقی رکھے الہ الہ امین ہم یہ جو بیماروں کو شفاء کلی فرما جو مفقود ان کے قل کو ادا کرا دے جو پریشان ہار اللہ تعالی کی پریشانیوں کو دور کر دے ہم یہ جو بھولے بھٹکے ہوں کو دین کے قریب کر دے اللهم فر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمۃ اللہ ان الله امر بالعدل والاحسان شاہی ون کرے